تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم آپ حضرات کے سامنے قدرقر القدر مبارک اور شاہ ردی امز لفی القرآن اس رات سے کون سی رات مراد ہے آپ کے سامنے اس بات کی تفصیل آ تھی آج ہم پڑھیں گے قیلت القدر کے فضائل کیا ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت القدر من قام لیلت القدر ایمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من, قام لیلت القدر غفر له ما تقدم من ذنبه جو شخص للت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے گناہ تمام گنا اس کے پچھلے والے معاف ہو جاتے ہیں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے ایسا آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی خیر تو صرف اس کے خیر سے تو صرف بد نصیب ہی محروم رہتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑا ہو کر جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں حضرت اثرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہو کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ کابۃ اللہ پر قائم فرما دیتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سو بازو ہیں جن میں سے دو بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو, کو فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کریں سلام سے مسافہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین دیتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت اب چلو فرشتے حضرت جبرائی علیہ السلام سے پوچھتے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کی ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا حضرت ابرایل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور چار لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار کون لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شراب کا عادی دوسرا والدین کا نافرمان اور تیسرا رشتے توڑنے والا اور چوتھا دل میں کینا رکھنے والا سمدان بارہ مہینوں میں سب سے افضل ہے کی نا نہ دل میں کی रखना رکھنا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ترقی کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان ترقی نہ کرے کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اپنا راؤ کہ وہ ترقی نہ کرے. کہتے ہیں جی اچھا یہ لیلت القدر کی کہتے جی تو احادیث میں اور لہلت القدر کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے جو اس صورت میں اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرما دی ہے کہ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت کے اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر اور دوسری فضیلت اللہ نے فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من أَلْفِ شَهْرِ اسرات رات کے عبادت ہزار مہین یعنی تیراسی سال کے عبادت سے بہتر ہے تو رمضان بارہ مہینوں میں سب سے افضل ہے اور رمضان کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل ہے اسی طرح تمام انسانوں میں انبیاء علیہ وسلام افضل سارے نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تمام کتابوں میں آسمانی کتابیں سب سے افضل اور آسمانی کتابوں میں قرآن سب سے افضل تو اللہ رب العزت نے رسولوں میں سے جو سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی سب سے افضل کتاب افضل وقت میں نازل فرمایا اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی اور قرآن بھی یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا لوہے محفوظ سے آس آسمان دنیا پر یہ ایک مرتبہ نازل ہوا ستائیس بھی یہ شب قدر کو شب قدر کو ٹھیک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیف یکم رمضان کو عطا ہوئے تھے حضرت علیہ السلام کو زبور یا بارہ رمضان کو اتری حضرت موسی علیہ السلام کے اوپر تورات رمضان کو ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بارہ یا تیرہ رمضان کو عطا ہوئی اچھا اب شب قدر کون سی تاریخ میں ہوتی ہے اس کے تعین میں بہت اختلاف ہے اور صاحب مظہری رحمہ اللہ نے اس میں علماء کے تقریباً چالیس اقوال بتائے ہیں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ رمضان رمضان المبارک کے آخری عاشرہ اس میں جو تا کراتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے ہاں فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرر لیلت القدر فی العشر الاواخر من رمضان شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر تضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَطُلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا فِي الْوَتْرِ مِنْهَا شب قدر کو رمضان کے آخری اشرے کی تا میں تلاش کرو بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوا کہ آخری اشرے میں اور مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوا کہ تا پراتوں میں تلاش کرو لیلت القدر اس کو مقبی کیوں رکھا گیا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع دیں گے مگر دو مسلمانوں کا جگڑا ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے آیا تھا مگر وہ فلان دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے اس وجل سے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا فرمایا کہ ممکن ہے یہی تمہارے حق میں بہتر ہو لہٰذا اب اس کو اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپس میں جھگڑا کرنے کی نہوست کتنی زیادہ ہے کہ شب قدر کا تعین بھی اس کی وجہ سے بلا دی گئی علامات شب قدر کی علامات کیا ہیں علماء نے بیان کی ہے علامات برات کھلی ہوئی روشن چمکدار صاف شفاف ہوتی ہے معتدل ہوتی ہے نہ زیادہ سرد نہ زیادہ گرم انمارات زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چاند واضح نظر آتا ہے اس رات میں صبح تک ستارے شیاتی نہیں مارے جاتے اور اس رات کی جو آگے صبح آتی ہے اس میں سورج کا جو ٹکیا ہوتا ہے وہ بغیر شعاوں کے ہوتا ہے اور ایک علامت یہ بیان کی کہ اس صبح کو طلوع آفتاب کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے رو لگتا ہے شبِ قدر کی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں شب شبِ قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو اللہ کا اللہ اب بہت معاف فرمانے والے ہیں معافی کو پسند فرماتے ہیں میری خطائے معاف فرما دیجیے میں لَيْلَةُ القدر آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ یہ سوال کیوں کیا آپ کو کیا معلوم للا قدر کیا ہے اس کی یہ ہے کہ للت القدر ایک عظیم چیز ہے بہت اہم چیز ہے اور اس کی جو فضیلت ہے اس کی جو عظمت ہے وہ اس کے عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی اس لیے اب اس کے فضائل بھی ذکر فرما رہے اللہ لیلت القدر خیر من الف شہر یعنی ہزار ماہ 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے اندر یہ بہتر ہے لئی القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم یہ شب قدر کی تیسری فضیلت ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس میں قرآن حکیم اترا دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور تیسری فضیلت تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آتے ہیں اللہ کے حکم سے تو روح سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں تو تنزل ہوا والروح تو ملائکہ میں تو جبرائیل آ گئے اور روح کو الگ تو ذکر کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت دوسرے فرشتوں سے زیادہ ہے اس لیے ضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے الگ سے کو بھی ذکر کیا من کل امر اس کا مطلب یہ ہے کہ للت القدر میں فرشتے تمام سال کے اندر پیش آنے والے تقدیری واقعات لے کر زمین پر اترتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من کل امر اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں وہ حکم کیا ہے سلام سلام تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنوں پر سلام ہوتا رہتا ہے اور وہ شب قدر طلوع فجر تک رہتی ہے ٹھیک ہے کیوں تو ہر رات طلوع فجر تک رہتی ہے قدر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام اوصاف کے ساتھ صبح تک قائم رہتی یعنی اس کے اوصاف کیا ہے انوارات اور تجلیات برکات نزول ملائیکا یہ سارے کے سارے صبح تک رہتے ہیں طلوع فجر تک بات سمجھ میں آ گئی جی یہ تفصیل مکمل ہوگی اب آگے سورت البینہ सूरतुल البینہ اس کی ترتیب نزولی ہے سو ترتیبیں توقع کی ہے 98 سورت کے کئی نام ہیں سورة القيامة سورة البلد سورة المنفكين سورة البرية سورة النيتنه سورۃ البینہ کے مشہور نام ہے لم یا کن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین من مفکّین حتا تقీయہم البینہ اس ایت کے اخیر میں پہلی ایت کے اخیر میں بینہ کا لفظ رہا ہے اس صورت کا نام سورۃ البینہ رکھا سورۃ البینہ یہ مدنی صورت ہے دیکھا आपने ترتیب نزولی کیا ہے سو تو سو ایک سو چودہ صورتیں ہیں تو اس میں اس کا سوا نمبر ہے معلوم ہوا کہ آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے تو یہ مدینہ میں نازل ہوئی اس کے اندر آٹھ آیات ہیں ایک رکوع ہے فضیلت یہ ہے <تصفح> کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پن لذین کا فروخی خیرات کو سن کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے خوش ہو جا اپنی عزت کی قسم میں تج سے دنیا اور آخرت کے احوال کسی حال پر سوال نہ کروں گا اور تجھے جنت میں وہ مقام عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا بات لم يكن الذيين كفر من أهل الفتاب والمشرركين منذين حتى تهم البين